الحمد للہ رب العالمین سید المرسلین اما بعد آج کا خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا محترم ڈاکٹر عبد الباری ارسو بیتی حافظ اللہ نے مصنبی کے اماموں میں سے ایک امام خطیبوں میں سے ایک خطیب اور پروفیسر ہیں تدریس کے شعبے سے منسلک ہیں آج کا خطبہ انہوں نے ارشاد فرمایا موضوع کیا تھا موضوع یہ ہے کہ ہماری نسبت کس کی طرف ہونی چاہیے ہمیں اپنے آپ کو کس کی طرف منسوب کرنا چاہیے آپ جانتے ہیں کہ کئی لوگ اپنی نسبت کرتے ہیں قبیلے کی طرف برادری کی طرف اور فخریہ طور پہ پہچان کریے نہیں فخت طور پہ کئی اپنے ملک کی طرف اور اپنے ملک کو ترجیح دیتے ہیں ہر چیز پہ کئی لوگ اپنی نسبت کرتے ہیں اپنے پیروں کی طرف کئی لوگ اپنی جماعتوں کی طرف تو آج کا موضوع یہ ہے کہ ہماری نسبت کس چیز کی طرف ہونی چاہیے اور اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں شیخ فرماتے ہیں نسبت اور وابستگی حقیقت میں ترقی اور بلندی کا راز ہے انسان جب کسی چیز سے منسوب رہے تو انسان ترقی پاتا ہے بلندیوں پہ فائد ہوتا ہے اس لیے انسان کو کسی نہ کسی چیز سے منسوب ہونا چاہیے یہ وہ شعور ہے جو انسان کو آگے بڑھنے پہ ابھارتا ہے اس سے لگاؤ مضبوط ہوتا ہے اور فضیلت کا احساس ہوتا ہے عظیم ترین نسبت اور وابستگی یہ ہے کہ انسان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہو نسبت کسی نہ کسی سے ہونی چاہیے لیکن سب سے بڑی نسبت کس کی طرف ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ کی طرف یہی نسبت یہی تعلق اطمینان تہراؤ اور ابدی سعادت مندی کا باعث بنتا ہے جس کا اللہ کے ساتھ لگاؤ ہے اللہ کے ساتھ جس کی نسبت ہے جس کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے اس کا دل مطمئن رہے گا پرسکون زندگی گزارے گا یہ ہے سعادت مند اللہ تعالی فرماتے ہیں اللہ ان اولیا اللہ خوف عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ کہ دیہان سے بات سن لو کہ اللہ کے دوست نہ خوف میں مبتلا ہوں گے نہ غمگین ہوں گے تو کامیاب کون ہوئے پھر اللہ کی طرف اپنی نسبت کرنے والے اللہ سے تعلق قائم رکھنے والے جن کو ہم عرف عام میں ولی کہتے ہیں تو ولی کون ہے جس نے اپنا تعلق اللہ سے قائم کر لیا جو ہر چیز پہ اللہ کو فوقیت دیتا ہے جو ہر چیز پہ اللہ کو ترجیح دیتا ہے تعلق اور وابستگی کی ایک صورت اسلام سے وابستگی ہے آپ اللہ کے ساتھ وابستہ ہیں تو اللہ کے دین اسلام کے ساتھ وابستہ رہیں یہ ایک عظیم نعمت ہے اسلام کے ساتھ نسبت جو ہے یہ ایک عظیم نعمت ہے چاہے مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں اسلام سے موڑنے والے اسباب کئی طرح کے ہو جائیں اور اسلام کے خلاف مہادرائی کی آگ جتنی بھی بڑھ کے اسلام سے وابستگی ہر حالت میں ٹھوس پائیدار اور مضبوط رہے اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں چن لیا ہے کس کام کے لیے چن لیا ہے دین اسلام کے لیے کتنے لوگ ہیں جو اس نعمت سے محروم ہیں اللہ نے آپ کو مسلمان بنایا دین اسلام قبول کرنے کی توفیق دی یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے آپ کو بہت سے لوگوں میں سے چن لیا ہے اس عظیم نعمت کے لیے تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے یا اللہ کے اوپر احسان کرنا چاہیے جی کئی لوگ مسلمان ہو کے سمتے ہیں کہ ہم شاید دین اسلام کے اوپر اور مسلمانوں کے اوپر اور اللہ کے اوپر احسان کر رہے ہیں جی ہم نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں حد کرتے ہیں سمتے ہیں کہ شاید اللہ کے اوپر کوئی بہت بڑا احسان کر رہے ہیں اللہ کا تمہارے اوپر احسان ہے کہ اللہ نے تمہیں حد کرنے کی توفیق دی عمرہ کرنے کی توفیق دی جمعہ پڑھنے کی توفیق دی نماز پڑھنے کی توفیق دی اللہ کا احسان ہے تو اللہ نے تمہیں چن لیا وہ کم من حرج اور اللہ نے دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی اللہ کے دین میں کوئی تنگی نہیں ہے تو کیا خیال ہے پھر نمازیں نہیں پڑنی چاہیے کیونکہ دین آسان ہے کیا کہیں گے اس بارے میں اللہ نے بار بار کہا یہاں بھی کہا کہ میرا دین آسان ہے اس میں کوئی تنگی نہیں ہے اب پانچ ٹائم نمازیں پڑھیں دکان بند کرنا پڑتی ہے کاروبار کو نقصان ہوتا ہے تو پھر کیا خیال ہے ان ایتوں کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو دین اتارا ہے وہ آسانی ہے لا یوکلف اللہ و صحاح اللہ نے وہی آرڈر دیے ہیں جن آرڈر کے اوپر انسان عمل کر سکتا ہے جو آرڈر انسانی طاقت سے باہر ہیں اللہ نے ان کا حکم نہیں دیا اللہ نے کتنی نمازیں کہی ہیں پانچ پانچ نمازوں پہ کتنا ٹائم لگتا ہوگا ایک گھنٹہ لگا لیں باقی تیئیس گھنٹے جو مرضی کرو شریعت کے حدود میں رہ کے بیگم کے ساتھ بیٹھو اولاد کے ساتھ بیٹھو کاروبار کرو کوئی مسئلہ نہیں تو دین بنیادی طور پہ آسان ہے لیکن جن چیزوں کا دین نے حکم دے دیا ہے ان سے کوئی منہ مو موڑے اور کہے جی دین آسان ہے تو یہ اس کی غلط فہمی ہے اپنے باپ ابراہیم کے دین پہ قائم ہو جاؤ اللہ نے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا اور قرآن میں بھی ہاں جی آپ لوگوں کا نام کیا ہے مسلمان آپ کا مسئلہ کیا ہے اسلام آپ کا مذہب کیا ہے اسلام یہاں پہ فرقہ واریت نہیں ہے لیکن کیا اور نام استعمال ہو سکتا ہے جی ہاں کوئی ایسا نام استعمال کیا جا سکتا ہے جس سے مسلمان تقسیم نہ ہوں مثلا آپ پہلے قرآن بھی ہیں آپ اہل حدیث بھی ہیں حدیث پہ عمل کرتے ہیں آپ اہل سنت بھی ہیں نبی اسلام کی سنت پہ عمل کرتے ہیں آپ مومن بھی ہیں مسلمان بھی ہیں مومن بھی ہیں کیونکہ اللہ پہ ایمان لائے ہوئے ہیں تو یہ سارے نام جو ہیں یہ درست ہیں غلط نہیں ہے لیکن اگر آپ اپنا کوئی ایسا نام رکھ لیں جس کی نسبت کسی گاؤں کی طرف ہو کسی مخصوص پیر کی طرف ہو تو یہاں پہ مسائل کھڑے ہو جاتی ہیں پھر امت تقسیم ہوتی ہے تو اللہ نے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا اور قرآن میں بھی تاکہ رسول تم پر یہ الفاظ دہاں سے سنیے گا عقیدے کا مسئلہ آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں الرسول تا کہ رسول شہید تاکہ رسول تم پہ گواہ بن جائے تاکہ رسول تم پہ کیا بن جائے گواہ بن جائے تو یہاں پہ ہمارے کئی بھائی یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ نکلا کہ نبی علیت وسلام حاضر ناظر ہیں کیوں جی؟ کہ روزے قیامت آپ گواہی دیں گے اب اگر آپ حاضر ناظر نہیں ہیں تو بعد میں آنے والے لوگوں کی گواہی کیسے دیں گے آپ تو فوت ہو چکے لیکن اب بھی موجود ہیں حاضر ہیں موجود ہیں نازریں دیکھ رہے ہیں کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ روزے قیامت آپ نے گواہی دینی ہے اگر آپ حاضر نہیں ہیں ہمارے معاملات نہیں دیکھ رہے تو روزے قیامت گواہی کیسے دیں گے یہ کئی لوگوں نے عقیدہ نکالا ہے ان الفاظ سے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا نا قرآن میں کہ رسول گواہ بنیں گے روزے قیامت تو کہنے لگے لو جی اس کا مطلب یہ نکلا کہ آپ حاضر ناظر ہیں تو گزارش یہ ہے کہ اسی عید کو مکمل کر لیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رسول تم پہ گواہ بنیں گے اور تم تمام لوگوں پہ گواہ بنو گے رسول گواہ بنیں گے تم پہ اور تم گواہ بنو گے وہ تکون شہاداس ساری امتوں پہ ساری قوموں پہ گواہ کس نے بلنا آپ کی امت نے میں نے اور آپ نے ان اللہ ہم نے گواہی دینی ہے نو علیہ السلام کے حق میں ان کی قوم کے خلاف موسا علیہ السلام کے حق میں ان کی قوم کے خلاف عیسا علیہ السلام کے حق میں ان کی قوم کے خلاف کہ نبی سچے ان کی قومیں جھوٹی ہیں تو کیا ہم بھی حاضر ناظر ہو گئے جی نہیں ایسی بات نہیں ہے تو پھر گواہی کیسے دیں گے ہم ہم نے تو فوت ہو جانا ہے کسی نے آج کسی نے کل کسی نے سال کے بعد پھر گواہی کیسے دیں گے میرے بھائی ایک گواہی ہوتی ہے اس امر کے اوپر جو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کانوں سے سنا اور ایک گواہی اس امر کے معاملے کے اوپر بھی ہوتی ہے جس کا آپ کو مکمل یقین ہے اگرچہ آپ نے دیکھا نہیں ہے اس کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو حدیث سے آپ نے حدیث سنی ہوگی کہ نبی علیہ سعد اسلام نے ایک آدمی سے سودا کیا کس کا اونٹنی کا جب آپ اونٹنی سے لینے لگے پیسے ادا کرنے لگے تو وہ آدمی مکر گیا اس نے کہا جی میں آپ کو اونٹنی نہیں دوں گا آپ نے کہا میرا اور آپ کا سودا تو ہو چکا ہے اس نے کہا گواہ لے کر آؤ اب جب سودا طے ہوا تھا وہاں پہ کوئی اور موجود نہیں تھا نبی علیہ السلام خاموش ہو گئے یہ سوچ کر کے گواہ تو نہیں ہے جناب خزما صاحبی ہیں پاس کھڑے تھے کہنے لگے میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے رسول نے کا خزمہ تم کیسے گواہی دو گے تم تو موجود ہی نہیں تھے خزیمہ کہنے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ صبح و شام آپ کے اوپر وہی نازل ہوتی ہے جب کہ ہم نے کبھی یہ دیکھا نہیں ہے یہ منظر ہمیں آپ کے اوپر اتنا یقین ہے تو کیا ہمیں ایک اونٹنی کے معاملے میں آپ کی بات پہ یقین نہیں ہوگا تو آپ نے بتایا اس وقت کہ خزمہ تمہاری گواہی آئندہ دو آدمیوں کے برابر کرار پائے گی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کر دیا کہ نوح علی صاحب السلام نے تبلیغ کا حق ادا کیا موسا علیہ السلام نے حق ادا کیا عیسا علیہ السلام نے حق ادا کیا اللہ نے یہ باتیں بتا دی ان کی بنیاد کے روزے قیامت ہم گنائی دیں گے تو اس لیے میرے بھائی یہ ان آیتوں سے یہ مسئلہ نہیں نکلے گا کہ نبی علی علام حاضر نادر ہیں نبی علی السلام یقیناً سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں لیکن آپ فوت ہو گئے ہیں اللہ نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا ہے اور فوت ہونا کوئی توہین نہیں ہے کوئی گستاخی نہیں ہے ایک اللہ ہے جو کبھی فوت نہیں ہوگا آگے اللہ فرماتے صحت میں فاقیم مسلح تم نمازیں کیم کرو وہ آکا زکات ادا کرو و تسم اور اللہ سے وابستہ رہو ہوا مولاکم وہ تمہارا مولا ہے تمہارا مالک ہے فن عمل وہ کتنا ہی اچھا مولا ہے اور کتنا ہی اچھا مددگار ہے اسلام سے وابستگی کی عظمت ہمیں اس طرح نظر آتی ہے کہ یہ ہر قسم کے تعصب سے بالا تر ہے اسلام سے وابستگی ہر قسم کے تعصب سے بالا تر ہے اس کا کسی قبیلے سے تعلق نہیں ہے کسی رنگ سے تعلق نہیں ہے کسی زبان سے تعلق نہیں ہے چنانچہ کسی عربی کو اجمی پہ سفید کو سیافام پہ کوئی فضیلت نہیں ہے سب مسلمان برابر ہیں ہاں فضیلت ہے تو کس بنیاد پہ تخوے کی بنیاد پہ پرہیزگاری کی بنیاد پہ اللہ تعالی نے فرمایا یا ایو الناس اے لوگوں خلق نہ کم دکر انسا ہم نے تمہیں ایک مرد عورت اور سے پیدا کیا اور ہم نے تمہیں قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا کیوں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو اللہ نے برادریوں میں تقسیم کیوں کیا قوموں میں تقسیم کیوں کیا پہچان ہو سکے کہ یہ میری برادری کا ہے یہ میرا چچا ہے یہ میرے ماموں ہے اس کے میرے اوپر یہ حقوق ہیں یہ میری خالہ ہے اس کے میرے اوپر حقوق ہیں یہ میری ماں ہے یہ میرے بھائی ہیں یہ میرے بانجے ہیں بتیجے ہیں یہاں رشتہ ہو سکتا ہے یہاں نہیں ہو سکتا یہ سارے مسائل ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالی نے لوگوں کو برادری میں اور کبی میں تقسیم کیا اس لیے نہیں کہ دوسروں کو کمتر جانے اپنے آپ کو برتر جانے اس لیے نہیں فرمایا ان اکرم اکمد اللہ بے شک اللہ کے ہاں موازد وہی ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ متقی ہے بے شک اللہ تعالی خوب جاننے والا ہے اور باخبر ہے اسلام ہر قسم کی فرقہ واریت اور تعصب سے وابستگی کو مسرد کرتا ہے اسلام فرقہ واریت کو بھی مسرد کرتا ہے اور تعصب کو بھی مسرد کرتا ہے کہ اپنی برادری والے لوگوں کا ساتھ دینا چاہے وہ ظالم ہوں اور ان کے خلاف بولنا جن کو پر ظلم ہو رہا ہے اس لیے کہ وہ آپ کے برادری کے نہیں ہیں آپ کے ملک کے نہیں ہیں آپ کی جماعت کے نہیں ہے نہیں ایسے تعصب کو اسلام پسند نہیں کرتا تعصب ہونا چاہیے حق کے لیے اسلام کے لیے دین کے لیے اہل باطل سے وابستگی تو دور کی بات ہے اسے اسلام کیسے پسند کرے گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فتح حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ لوگوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے, ٹکڑے کر لیا اب ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی پہ خوش ہے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر لیے گئے ہیں اور ہر گروہ سمتا ہے کہ حق کے وہی ہے جو ہمارے ہمارا گروپ کہتا ہے ہمارے مولوی صاحب کہتے ہیں جب کہ حق کہاں ہے قرآن میں حدیث میں یہ حق سب کو قرآن و حدیث کے ساتھ منسلک ہو جانا چاہیے تو اسلام سے وابستہ رہیں تاکہ ایک ہی پاکیزہ اور عظیم وابستگی برقرار رہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حزب اللہ یہ اللہ کا گروہ ہے اللہ انزب المفلحون اور اللہ کا گروہ ہی کامیاب ہوگا اسلام سے نسبت اسلام سے وابستگی کامل اتباع اور تابے داری کا نام ہے اسلام سے نسبت ناروں کا نام نہیں ہے کس چیز کا نام ہے کامل اتباع اور تابعداری اسلام کی باتیں مانیں شریف کی باتیں مانے یہ ہے وابستگی نعرے لگا لینا کہ میں مسلمان ہوں اس سے کچھ نہیں ہونے والا آزا کے اتا اللہی پہ کار بند رہنے کا نام ہے اسلام سے وابستگی کہ آپ کے آزاد اللہ تعالی کی تااطیق قل بند رہیں آپ کا ایک ایک عضو اللہ کے آرڈرز کے مطابق چلے اللہ اور اس کے رسول سے دوسی رکھنے کا نام ہے اسلام سے وابستگی اللہ تعالی فرماتے ہیں انما ولیکم اللہ ورسولو والذین آمنوا الذين يقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون تمہارا دوست تو صرف اللہ ہے تمہارے دوست تو رسول اللہ ہیں اور تمہارے دوست وہ مومن ہیں جو نماز کیم کرتے ہیں زکات ادا کرتے ہیں کون سے مومن آپ کے دوست ہیں جو نماز نماز قائم کرتے ہیں یہ مومن آپ کے دوست ہیں اسلام سے وابستہ ہونے کا تقاضہ یہ ہے کہ ہم امت کے ساتھ وابستہ رہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں تو جو مسلمان ہیں ان کے ساتھ رہیں مل جل کر رہیں تعلقات قائم رکھیں امتے مسلمان کے حالات کا اطراک ہو اور امت مسلمان کی مدد کے لیے عملی جدوجہد جہد کرنے والے ہوں نبی علی اسلام فرماتے ہیں کہ مومنوں کی باہمی محبت رحمت اور شفقت کی مثال ایک جسم کی طرح ہے اگر اس میں سے ایک ازب بھی بیمار ہو تو سارا جسم بے خوابی اور بخار کسی کافیت میں مبتلا رہتا ہے ہاں جی دانت میں درد ہو رہی ہو ایک دانت میں صرف تو باقی جسم جو ہے سکون سے سو جائے گا نا جی نیند نہیں آئے گی فرمایا نبی علیہ السلام نے یہی مثال مسلمانوں کی ہے آپس میں ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں ایک دوسرے پہ مہربان لیتے ہیں ایک دوسرے پہ شفت کرتے ہیں جسم کے آزاد کی طرح اگر ایک مسلمان کو تکلیف ہے سارے مسلمان محسوس کرتے ہیں ایک مسلمان کو قتل کیا جا رہا ہے سب اس کے غم میں شریک ہیں سب اس کی مدد کی کوشش کرتے ہیں بالکل اسی طرح ہم پورے فخر کے ساتھ اپنی تاریخ سے وابستگی کا اظہار کرتے ہیں جس تاریخ نے پوری دنیا کے لیے رہنمائی کا عالم بلند کیا ہمیں فخر ہے کہ ہم ہماری نسبت کس کی طرف ہے نبی علیہ السلام کی طرف ہمیں فخر ہے ہماری نسبت ہے ابو بکر و عمر و سمانو علی رضی اللہ تعالیٰ کی طرف یہ ہماری تاریخ ہے اور اپنی سرمدی اور ابدی زبان قرآن کی زبان پہ بھی ہم فخر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن عربی غیر یتقون قرآن عربی زبان میں ہے جس میں کوئی ٹیڑ نہیں ہے تاکہ لوگ برے انجام سے بچیں عربی زبان پہ فخر اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کے کلام کی زبان ہے تو کیا اپنی باقی زبانوں پہ بھی فخر ہے ہمیں پنجابی کے اوپر پشتوں کے اوپر بلوچی کے اوپر سندھی کے اوپر اردو کے اوپر نہیں ہمیں فخر ہے قرآن کی زبان کے اوپر کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے ہے یعنی کہ اللہ کا کلام ہے جذباتی و بسگی کو بھی اسلام نے محدد بنایا اسے درست راہ پہ لگایا اور اسے کنٹرول کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَا تَجِدُ قَوْمٍ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ من حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَ کہ اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھنے والے لوگوں کو آپ ان لوگوں سے محبت کرتے ہوئے نہیں پاؤ گے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے یعنی کہ میں ایک کافر ملک میں رہتا ہوں مثال دے رہا ہوں ایک کافر ملک میں رہتا ہوں اب کیا میری نسبت اپنے ملک کے ان لوگوں کی طرف ہوگی اور اس کی فوقیت ہوگی مسلمان ممالک کے لوگوں کے اوپر نہیں میری نسبت ہے ایمان کی طرف اسلام کی طرف یہ آج پھر سن لیں اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھنے والے لوگوں کو آپ ان لوگوں سے محبت کرتے ہوئے نہیں پاؤ گے جنہوں کے رسول کی مخالفت کی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں اللہ اس کے رسول کے دین کے دشمن ہیں ان سے آپ کی نسبت محبت والی دلی محبت والی نہیں ہوگی ہاں تعاون آپ کریں اسلام اخلاق کی ترغیب دیتا ہے کی ترجیح دیتا ہے کافر کو مصیبت میں پنسا ہوا ہے آپ اس کی مدد کریں کافر کو ملا ہے آپ مسکرا کافر کو وزن اٹھانا چاہتا ہے آپ اس کی مدد کریں لیکن دل میں اس سے پیار ہو دل میں اس سے محبت ہو یہ چیز فرمایا آپ کو کسی مومن میں نہیں ملے گی کوئی واقعی اگر مومن ہے تو اسی طرح نبی علیہ السلام کا فرمان ہے تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے ہاں اس کے والد اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں یہ اسلام مہذب بنا رہا ہے نسبت کو وابستگی کو کہ آپ کی نسبت ہے اپنے والد کی طرف لیکن نبی الاسلام کی نسبت اپنے والد کی نسبت سے بڑھ کر ہونی چاہیے آپ کو پیار ہے اپنی بیگم سے آپ کو پیار ہے اپنی اولاد سے کیونکہ آپ کا خون ہے لیکن نبی علیہ و اسلام سے محبت اپنی اولاد سے بڑھ کر بیگم سے بڑھ کر یہ اسلام محذب بنا رہا ہے ہماری نسبت کو ہماری وابستگی کو اسی طرح آپ علیہ اسلام نے یہ بھی فرمایا جو اللہ کے لیے محبت رکھے اور اللہ کے لیے دعوت رکھے اللہ کے لیے دے اور اللہ کی وجہ سے دینے سے انکار کر دے اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا کہیں پہ چندہ ہو رہا ہے کیوں جی چندہ ہو رہا ہے جی فلاں مزار پہ ارس ہے وہاں پہ بنگڑے ڈالے جائیں گے بکرے زیبا ہوں گے بزرگ کے نام پہ چندہ آپ سے بھی مانگا گیا نہیں آپ نہیں دیں گے کیوں اللہ سے ڈر کر مسجد بن رہی ہے تو کی آپ دیں گے کس کے لیے اللہ کے لیے دوست آپ نے اس کو بنایا ہوا کیوں اللہ والا ہے نمازی ہے اس سے آپ بغض رکھتے ہیں کیوں, کیوں کیونکہ شر کرتا ہے شراب پیتا ہے بدکار ہے یہ ہے نبی رسم کا فرمان جو اللہ کے لیے محبت رکھے اللہ کے لیے دعوت رکھے اللہ کے لیے دے اللہ کے لیے دینے سے انکار کر دے اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا اخلاق کے ذریعے مسلمان کی اسلام کے ساتھ وابستگی کی حقیقت ظاہر ہو جاتی ہے چنانچہ مسلمان کی شکل و صورت مسلمان کی گفتگو مسلمان کا لباس اور مسلمان کا چال چلن اسے وعدے کر دیتے ہیں کہ یہ اسلام کے ساتھ کتنا مخلص ہے شکل و صورت لباس چلنے کا انداز گفتگو کا انداز اس سے واضح ہو جائے گا کہ اس کا اسلام کے ساتھ تعلق کتنا ہے نبی اسلام کا فرمان ہے اللہ تعالی نے سنیے ذرا اللہ تعالی نے خواتین کے ساتھ مشابت اپنانے والے مردوں اور مردوں کے ساتھ مشابت اپنانے والی عورتوں پہ لانت فرمائی ہے یہ اسلام ہے اب ہم دیکھتے ہیں مسلمان مرد کانوں میں کیا ڈالی ہوئی ہیں بالیاں بالیا. اور دعویٰ کیا ہے کہ میں مسلمان ہوں میں یہ نہیں کہتا کہ وہ مسلمان نہیں ہے اتنی بات پہ اسلام سے میں اس کو خارج نہیں کر رہا لیکن اسلام کے ساتھ نسبت کمزور ہے حقیقی نہیں ہے عورت ہے مردوں والا لباس پہننا ہے مردوں جیسی چال ہے مردوں جیسا جیسی گفتگو کرنے کی کوشش کرتی ہے تو نبی علیہ السلام کا فرمان پھر سن لیں اللہ نے خواتین کے ساتھ مشابت اپنانے والے مردوں اور مردوں کے ساتھ مشابت اپنانے والی عورتوں پہ لان فرمائی ہے اسی طرح آپ علیہ اسلام کا فرمان ہے کہ مسلمان فوش گوئی اور بد کلامی کرنے والا نہیں ہوتا مسلمان کو گالیاں دینے کا طریقہ مسلمان کو گالیاں دینے کا طریقہ نہیں آتا آتا ہے ہمیں کہ نہیں آتا پھر جی اس سے اندازہ کر لیں کہ ہم ہمارا اسلام کے ساتھ تعلق کتنا ہے یہ حدیثیں ایسے نہیں ہیں, یہ عمل کے لیے ہیں مسلمان فوش گوئی اور بد کلامی کرنے والا نہیں ہوتا گندی باتیں نہیں کرتا گندی گالیاں نہیں دیتا اور نہ ہی مسلمان لان تان کرنے والا ہوتا ہے وہ لانتی وہ ملون اور کتنے ہی مسلمان حکمران گزرے ہیں جن کو کئی لوگ یعنی کہ ان پہ لان کرتے ہیں صبح و شام لان کی جاتی ہے ہو سکتا ہے حکمران نے گناہ کیے ہوں میں اس کے گناہوں کی صفائی نہیں دے رہا لیکن کیا مسلمان پہ لانت کرنا درست ہے نہیں مسلمان جو ہے اسے زیب نہیں دیتا کہ اپنے منہ سے ایسے الفاظ نکالے اخلاقی زبوں حالی اسلام سے وابستگی ختم کرنے کا باعث ہے اسلام سے وابستگی کمزور ہو جائے تو انسان کا اسلامی شخص مندمل ہو جاتا ہے دینی شاعر کو زہر کرنے سے شرمانے لگتا ہے جب دیکھیے امام صاحب کتنی بڑی بات کر رہے ہیں کہ جب اسلام سے نسبت کمزور ہو جائے تو پھر دینی شاعر کو زہر کرنے سے شرماتا ہے پھر داڑھی رکھنے سے شرماتا ہے شلوار ٹکروں سے اوپر رکھنے سے شرماتا ہے پھر قربانی کے جانور ذبہ کرنے سے شرماتا ہے کافر کیا کہیں گے کہ یہ جانور کے اوپر ظلم کر رہا ہے پھر ختنے کرنے سے شرماتا ہے کافر کہیں گے جی ظلم کر رہا ہے چھوٹے سے بچے کس نے ختنے کر دیے پھر وہ شرمائے گا کیونکہ اسلام سے تعلق کمزور ہے حالانکہ اسلام نے جس طرح اندرونی تہالت کا اہتمام کیا ہے اسی طرح بیرونی خوبصورتی کا بھی اہتمام کیا ہے تاکہ اسلامی شخصیت دوسروں سے ممتاز ہو اور اغیار کی تقلید سے پاک ہو نبی اسلام کا فرمان ہے تم میں سے کوئی اندھا مقلد نہ بنے اور کہے کہ میں لوگوں کے ساتھ ہوں وہ اچھائی کریں گے تو میں بھی کروں گا اگر برائی کریں گے تو میں بھی کروں گا اپنے آپ کو اس بات کا عادی نہ بناؤ اپنے آپ کو عادی اس بات کا بناؤ کہ اگر لوگ اچھائی کریں تو تم بھی اچھائی کرو لوگ برائی کریں تم برائی سے دور رہو ہوا کا رخ دیکھ کے چلنا یہ زیب نہیں دیتا مسلمان کو مسلمان ہوا کا رخ نہیں دیکھتا قرآن و حدیث کی طرف دیکھتا ہے ساری دنیا ایک گناہ کرے یہ گناہ نہیں کرے گا کیوں کیونکہ قرآن روک رہا ہے یہ نہیں کہے گا لوگ کر رہے ہیں تو میں بھی کر لوں اپنے وطن سے محبت اور وابستگی فطری چیز ہے یہ فطرتی بات ہے کہ انسان کو لگاؤ ہوتا ہے اس جگہ سے جہاں پیدا ہوا جہاں جوان ہوا یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان جہاں رہے اس سے محبت نہ کرے جس مٹی پر پروان چڑھا اور وہاں کے رہنے والوں میں شامل ہو کر اس علاقے کی تاریخ کا حصہ بھی بنا اس سے اسے محبت ہوتی ہے فرمان باری تعالی ہے ولعتب علیہ مِن <مِّنهم> اللہ منافقوں کا ذکر کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم ان پہ فرض کر دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کرو یا اپنے وطن سے نکل جاؤ تو یہ اس کی تعمیل بہت کم کرتے ان کے وطن سے نکلنا مشکل ہے امام صاحب نے یہ احتسری پیش کی ہے بتانے کے لیے کہ وطن سے انسان کو محبت ہوتی ہے وہاں سے نکلنا ایک مشکل کام ہے بلکہ اللہ تعالی نے اپنے نبی علیہ السلام کو بھی وطن کی جدائی دے کر آزمایا آپ کا وطن کون سا شہر تھا مکہ مکہ سے محبت بہت زیادہ تھی آپ کو لیکن اللہ کے لیے نکلنا پڑا اللہ آزما رہے ہیں چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جب ہجت کر رہے تھے نا مکہ کو دیکھ کے کہا تھا کعبہ کو دیکھ کے کہا تھا یقیناً تو اللہ کی سب سے بہتر سرزمین ہے کس کو کہہ رہے ہیں مکہ کو اور اللہ کے ہاں سب سے محبوب درتی تو ہے اگر مجھے یہاں سے نکالا نہ جاتا تو میں کبھی بھی یہاں سے نہ نکلتا وطن سے محبت لیکن جب اللہ کا آرڈر آیا وطن چھوڑا کہ نہیں چھوڑا ہاں وطن سے محبت ہو لیکن جب دین کچھ اور کہے وطن کو قربان کر دیا جائے پھر جب نبی کو علم ہوا کو مدینہ میں ہی رہیں گے تو مدینہ کی محبت دل میں ڈالنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی آپ اپنے آبائی وطن کے لیے خیر کی دعا مانگتے تھے کہتے تھے اے اللہ مدینہ میں مکہ سے بھی دوگنا بھر کر ڈال دے اسلام نے وطن سے محبت کے جذبات کو بڑے ہی پیارے انداز میں کنٹرول کیا چنانچہ وطن سے وابستگی کو دین سے وابستگی کے ساتھ مشروط کر دیا بلکہ حقیقت میں وطن کی محبت بھی اسلام کے ساتھ وابستگی سے اخذ کرتا ہے کیونکہ وطن سے وابستگی اسی وقت ہوگی جب وطن میں شریع نفاذ ہوگا دین نافذ ہوگا لہذا وطن سے وابستگی بھی اسلامی اقدار میں سے ہے جو کہ ایسے معاشرے کی بنیاد رکھتی ہے جس کی قوت پہلے اپنے عقیدے اور پھر باہمی اتحاد میں پنہا ہے اپنے وطن سے پیار اور محبت کرنے والا شخص وہی ہو سکتا ہے جو اپنے ایمان میں کبھی ہوگا جو ایمان میں قوی ہے وہ اس وطن سے محبت کرے گا جس میں ایمان ہے تبھی دنیا و آخرت میں خوشحالی ملے گی اپنے وطن سے وابستگی جتنی ٹھوس ہوگی اتنا ہی مستحکم امن و امان ہوگا اور فکری انحراف سے تحفظ ملے گا اندرونی تعلقات مضبوط ہوں گے اسنا وطن کی دھرتی پہ و فساد بپا کرنے والوں سے بچاؤ ممکن ہوگا اپنے وطن سے وابستگی کا تقاضا یہ ہے کہ پاک سرزمین سے محبت اس کے لیے جان ساری ملک کی کرام کا احترام حکمرانوں کی اطاعت واجبات ذمہ داریوں کو خوش وصروبی سے نبھانا ملکی املاک و اداروں کی حفاظت کرنا قوانین کی پاسداری کرنا ملکی تعمیر و ترقی کے لیے جد سمیت یہ امر بھی ضروری ہے کہ کوئی بھی ہم وطن کسی شر پسند انصر کا الا کار مت بنے یہ وطن سے محبت کے اعتقادے ہیں ایک طرف دعویٰ کرنا مجھے اپنے وطن سے محبت ہے اور پھر ملکی اداروں کو نقصان پہنچانا ملکی کی املاک کو نقصان پہنچانا ملک کے حکمرانوں کی عزت نہ کرنا ملک کے قوانین کی عزت نہ کرنا یہ کوئی محبت نہیں ہے لیکن یہ کس ملک کی کس وطن کی بات ہو رہی ہے اسلامی وطن کی اپنے وطن سے وابستگی میں یہ بھی شامل ہے کہ غریبوں پہ خرچ کریں آپ کے وطن کے جو غریب ہیں ان پہ خرچ کریں ہم وطنوں کے ساتھ فراخ دری سے ملیں اخلاق کے ساتھ ملکی منصوبوں کی تکمیل کے لیے تعاون کریں رکاوٹیں نہ ڈالیں آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ایک شہر میں کوئی حکومت منصوبہ کیم کرنے لگی ہے نہیں کیم کرنے دیں گے کیوں جی جی اس سے ہمیں نقصان ہوگا تو بھی آپ کے پورے ملک کا فائدہ ہے چنانچہ جس نے آپ اس وطن سے مستفید اور یہاں کی نعمتوں سے بہرامند ہو رہے ہیں تو وطن کا یہ بھی حق بنتا ہے کہ ملک کے لیے کچھ اچھا کر کے دکھائیں ترقی خوشحالی کے منصوبوں میں بھرپور کردار ادا کریں اللہ فرماتے ہیں ہر جزا لسان اچھائی کا بدلہ اچھائی سے ہی دینا چاہیے اپنے وطن سے وابستگی میں یہ بھی شامل ہے کہ پڑوسی کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آئیں پڑوسی جو ہے وہ آپ کے وطن کا ہے نا تو وطن سے محبت ہے تو اپنے پڑوسی سے محبت کریں نبی علی السلام فرماتے ہیں ایسا شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے شر سے پڑوسی محفوظ نہ ہو ہم وطنوں کی تعمیر و ترقی اور خیر خائی کا تقادہ ہے کہ باہمی تعامل کی فضا پیدا کریں آپ علی اسلام کا فرمان ہے تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ نے بھائی کے لیے وہیں کچھ پسند نہ کرے جو آپ نے لیے پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تعمن نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو اور گنا اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون نہ کرو گناہ کی محفل ہونے والی ہے ہم وطن کہتے ہیں شریک ہوں آپ حصہ دار نہیں بنیں گے نیکی کام ہونے لگا ہے آپ کو دعوت دی گئی آپ حصے دار بنیں گے یہ بھی وطن سے وابستگی ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ نیکی انصاف اور احسان پر مبنی سلوک کیا جائے آپ کے وطن میں جو کافر رہتے ہیں وہ ویزا لے کر آئے ہیں ویزا اجازت نامہ ہے کہ آپ ہمارے ملک میں رہ سکتے ہیں اب وہ ویزا لے کر آیا ہے یا آپ کے ملک کا شہری یا آپ نے اسے پاسپورٹ دیا ہے آئیڈینٹی کارڈ دیا ہے اب آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں اگر آپ کو وطن سے محبت ہے نبی اسلام کا فرمان ہے جس نے بھی کسی ایسے شخص پر ظلم کیا جس سے ہمارا معدہ ہو چکا ہے یا اس کے حقوق میں کمی کی یا اس پر اس کی طاقت سے بوجھ ڈالا یا اس کی رضامندی کے بغیر کچھ بھی لیا اس کا مال وغیرہ تو میں قیامت کے دن اس سے جھگڑا کروں گا کس سے کس سے ظالم سے نبی علیہ السلام کا جھگڑا اس سے ہوگا آپ کافر کے ساتھ کھڑے ہوں گے کیونکہ کافر کو پناہ دی گئی تھی اس کو آپ نے ویزا دیا تھا اس کو آپ نے شہریت دے دی تھی اس کو آپ نے نیشنلٹی دے دی تھی آپ کے ملک میں رہ رہا تھا اور ایسے ہی ہمارے وہ بھائی جو کافر مالک میں رہتے ہیں آپ کافر و مالک میں نہ رہیں آپ وہاں پہ رہیں جہاں آپ دین پہ عمل کر سکیں اب اگر آپ رہ رہے ہیں تو وہاں کے شہریوں کو نقصان پہنچانا بم دھماکے کرنا بسوں کو توڑنا یہ درست نہیں ہے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا اسلام پہلے نمبر پہ ترغیب دیتا آپ کو کہ آپ وہاں پہ رہیں جہاں مسلمان رہتے ہو اب اگر آپ کسی وجہ سے کافرو ملک میں چلے گئے ہیں تو وہاں کے عام لوگوں کو نقصان پہنچانا بم دھماکے کرنا گولیوں سے حملے کرنا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا دوسرا خطبہ ایک مسلمان کو یہ بات دے نشین رکھنی چاہیے کہ اللہ کے ہاں حسب نصب کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا آپ کی برادری کا کیاموں کے کی روز فائدہ نہیں ہوگا فائدہ کس کا ہوگا دینی محبت کا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما تمہارے مال تمہاری اولاد اس قابل نہیں ہے کہ تمہیں ہمارے قریب کر سکیں البتہ جو ایمان لا کر نیک عمل کریں تو ان لوگوں کو ان کے امال کا بدلہ ملے گا نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جس کا عمل اسے پیچھے چھوڑ دے تو اس کا نصب اسے آگے نہیں لے جا سکتا جس آدمی کے گناہوں نے اسے پیچھے کر دیا جس آدمی کے کردار نے اسے پیچھے کر دیا وہ اپنے قبیلے کی وجہ سے آگے نہیں جا سکتا اللہ کے ہاں یہ نہیں ہوگا اچھی لگن اور وابستگی ایک اچھے خاندان میں ہی پروان چڑھتی ہے جہاں محبت پیار سکون اور اتفاق کی فضا قائم ہو تمام تر ادارے ملک سے وابستگی کو مضبوط کرنے کے ذمہ دار ہیں اسکول استاد درسی نصاب مسجد علماء کرام وائزین میڈیا سب پہ ذمہ داری یکساں طور پر عائد ہوتی ہے نبی اسلام کا فرمان ہے تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داریوں کے بارے میں پوچھا جائے گا اس کے بعد امام صاحب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں حکم دیتے ہیں کہ نبی علی السلاۃ والسلام اسلام کے اوپر درود پڑا جائے سلام پڑھا جائے اس لیے آپ کو درود و سلام پڑھا جائے اللہ مسل علام محمد والا علی محمد کما صلیت تعالیٰ ابراہیم والا ابراہیم الک حمید و مجید اللہ مبارک اللہ محمد والا علی محمد کما مبارک تعالیٰ ابراہیم والیمک حمید و مجید اس کے بعد امام صاحب نے اللہ سے درخواست کی کہ اے اللہ خلفائے راشدین سے رادی ہو جا ابو بکر عمر عثمان علی سے رضی اللہ تعالی عنہم اور ان لوگوں سے بھی رادی ہو جا جو نبی علیہ الصلاۃ وسلام اور خلفائے راشدین کے طریقہ کار کے اوپر چلتے ہیں پھر انہوں نے سعودی عرب کے لیے خصوصی طور پہ اور تمام اسلامی ممالک کی خوشحالی کے لیے دعا کی کہ اے اللہ تمام مسلمان ممالک کو خوشحال کر دے انہیں امن و امان کا گہوارہ بنا دے اور ایسے ہی انہوں نے تین دفعہ یہ دعا کی کہ اے اللہ جو کافر مسلمانوں کے ساتھ برا سلوک کرنا چاہیں ان کے خلاف سازیں کرنا چاہیں یا اللہ ان کے اوپر ایسی مصیبتیں نادل فرما ایسا عذاب نادل فرما کہ وہ اپنے آپ میں مصروف ہو جائیں اور مسلمانوں کے اوپر کوئی حملہ وغیرہ نہ کر سکیں یہ دعا انہوں نے تین بار کی پھر انہوں نے سعودی عرب کے حکمران خادم الحرمین الشریف شریفین حافظ اللہ کے لیے دعا کی کہ یا اللہ ان کو صحت تندرستی دے اور وہ کام کرنے کی توفیق دے جن پہ تور راضی ہو اور پھر انہوں نے سارے مسلمان حکمرانوں کے لیے دعا کی کہ یا اللہ سارے مسلمان حکمرانوں کو اپنے اپنے ممالک میں دین اسلام اور شریعت کو نافذ کرنے کی توفیق نہ فرما یا اللہ تمام مسلمان مریضوں کو شفا نہ فرما یا اللہ جتنے بھی لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما یا اللہ جن پہ قرضہ ہے ان کو قرضہ ادا کرنے کی ہمت نیت فرما یا اللہ جن کے پاس اولاد نہیں ہے انہیں اولاد نیت فرما یا اللہ جن کے پاس اولاد ہے ان کی اولاد کو نیک بنا ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے یا اللہ جب ہم سب فوت ہونے لگیں تو ہمیں آخری وقت پہ کلمہ پڑھنے کی توفیق دینا یا اللہ توحید پہ ایمان پہ اسلام پہ موت دینا یا اللہ قبر میں جب فرشتے آئیں سوال کرنے کے لیے تو درست جواب دینے کی توفیق دینا یا اللہ قبر کے عذاب سے محفوظ رکھنا جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھنا دنیا کے فتنوں سے محفوظ رکھنا یا اللہ مسلمانوں کو اور اسلام کو عزت دے یا اللہ کفر اور اہل کفر کو ذیل و رسوا کر دے یا اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اپنے گھر کی چار دیواری میں اسلام نافذ کرنے کی توفیق نہایت فرما و دعوانا الحمد اللہ رب الم